ایک بول دیے گئے جہنم کے مان میں مبارک ہو کچھ نصیبوں کو جزت ملے گی اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمات تمام گرم جو دوستیاں وہاں دشمنی بن جائیں گی سوائے مستقیل ہو وہاں بھی دوست ہوں گے وہ یہاں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے لیک کا ہوں احبانی علیکم الجام بلا ان تم کا حضرت ہے میرے بندو آج کوئی خوف میں بیماری کا دشمن کا براہپے کا حتیہ کہ تہارت کی مصیبت کے ختم سارے خوف ہر طرح سے ختم اور نہ کوئی غم ہے آج تم آسانی سے جنت کی مدح کراؤ کیوں اللہ جینا عامانو بھی آیات نہ مقانون یہ ان کے لیے جو ایمان لائے اور اسلام پر چلے تو اسلام پر چلتے ہوئے ہر وقت احکامات سنتے ہوئے بات و بات انسان جو اچانک پڑ رہے تھے شیطان اسے کام کرتا ہے بس ہے کہ ہر وقت عمل کرنا اگر جنت پر نگاہ ڈالے تو اجر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ لیے اور ایسی شاندار مہمان نوازی ہے کہ کسی شہزادے کو بھی یہاں اس کا تسلط نہیں ہو سکتا خود دام ہے جو ہر طرح کی چیزیں لیے لئے کرتے ہیں اور سامنے پیش کرتے ہیں پھل جھولے جن بالکل قریب ہم عمر سات میں آمنے سامنے اہل ایمان بیٹھے ہوئے دوسرے کلو کر رہے ہیں اور نازاں کلو بھی مل گئی ہم ان کے سینوں میں بھی اگر کوئی بغض تھا دنیا میں اہل ایمان کسوں کے قالج سرور المصفرین تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اور وہاں انبیاء بھی ہوں گے علیہ مصلاط اسلام رسول بھی ہوں گے اور پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا وہ ہستی جس نے سارے جہان کو بنا کر چلایا اور جو ہمیشہ خیال ہمیشہ رہے گا اس کا دیدار اس سے بین عمت ہوگی اور اس کے مقابلے ان سے جہنم میں ہمیشہ نہ ختم ہونے والی مدت کے لیے رہنے اس سے حوصلہ ہوتا ہے آدمی کو جب دنیا میں کوئی خوشی ملے تو جنت کی خوشی کو یاد کرے اور اس خوشی کو اصلی خوشی جان کر خوشی کے ساتھ بے وقوف نہ بن جائے اور جب غم اور دکھ ملے یا مشقت ہو کیونکہ کہتے ہی تکلیف شرائی ہے شرائین الخط سے تکلیف کہتے ہیں اعمال کو یا آپ کو اٹھنا ہے سہارت کرنا ہے اردو کرنا ہے پھر نماز پڑھنا پھر اس کے بعد اسی نماز کا وقت ہے تیسری کا چوتھی کا پانچویں کا رات کی عبادت ہے پھر لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے اللہ دلیہ بہت لازمار ہے بہرحال یہ جو اعمال ہے نا یہ بعض اوقات شیطان کے وسوسہ کے تحت آدمی کو تھکانا شروع کر دیتے تو اس کی تھکن کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس کے بدلے میں لازوال انعام ہے اور دیکھیں آپ طالب علم پڑتا ہے تو کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے ان زمانوں میں کھانا کھانا بھی اس کے لیے مشکل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وقت بھی مجھے تیاری کے لیے مل جائے کیونکہ اس نے دیکھا کہ کمشنر کا کتنا بڑا بنگلہ ہوتا ہے بریگیڈیئر کے پاس کتنی سہولیات ہوتی دنیا دار ہے نا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ اچھے ہیں اور ان کے پاس یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کے اچھے آدمی ہونے کی نشانی مگر جب وہ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے کیا پڑا ہوا ہے یہ کیا کرتے وہ کہتے کہ میں بھی یہ بنوں اس کے بعد سخت محنت کرتا ہے کہ باقی ساری زندگی آسائش سے گزرے گی حالانکہ اس زندگی میں بیماریاں بھی ہوں گی دشمنی بھی ہوگی اس زندگی کے اندر آدمی کو دشمن بھی ملیں گے اور بھی کئی ایک تکلیفیں ہوں گی اس کے باوجود وہ اس زندگی کے لیے محنت کو برداشت کرتا ہے اپنی لفظات کو ختم کرتا ہے بھائی بہنوں کے اندر نہیں بیٹھتا ہنستا کھیلتا نہیں ہے خوب پڑھتا خوب پڑھتا ہے سی ایس ایس کا پاس اور ٹاپ کرنے کے بعد پھر اس کی زندگی وہی آسائش کی زندگی ہے اگر ہم جنت کو سامنے رکھیں تو ہمارا سفر آسان ہو جائے اور ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اعمال حقیر ہیں ہم حقیقت کچھ بھی نہیں کر رہے جو ہمیں ملنے والا ہے ہم تو بالکل اس طرح بٹھا کر کھلائے جائیں گے کہ وہ فرمائے گا نز من غفور الرحیم وقور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی اب اسے خوب عیش کے ساتھ قبول کرو اب خوش ہو جاؤ تو بس یہ رواج ہے اب بتائیے کوئی سوال ہو چکے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دیا میاں نے رویت ہلال کا مسئلہ پوچھا تھا یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ احکامات توحید میں سے توغیر یہی ہے کہ اللہ کو پہچاننا اس کی یکتائی کو دلائل کے ساتھ تسلیم کرنا اور دل میں بالکل یقین ہو جائے غیر متوزل کہ اللہ ایک ہے اور جیسی اس کی صفات ہے اس کے آسمائے اور کوئی اس کے بعد لازمی ہے کہ اللہ سے محبت اور اللہ کی تعظیم سے دل بھر جائے جب ایسا ہوگا تو پھر یقیناً اللہ کے لیے قربانی کرنے کا اللہ کے لیے ہر طرح سے کٹ مرنے کا بلولا دل میں پیدا ہوگا اب احکامات آتے ہیں شریعت کے یہ احکامات اسی چیز کے اظہار کے لیے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے اور اللہ کی کتنی تعلیم کرتے ہیں پھر اس کا اظہار اعمال کی شکل میں ہے تو امال تو میں سے پھر ان اعمال کو کبھی بھی دل جمی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے سامنے اہل ایمان اور اہل شرک دونوں کہ زمانے نہ موجود ہو یعنی ان کی تاریخ سے واقف نہ ہو اور آخرت میں دونوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس پر ایمان نہ رکھتا پھر اسے اللہ رب العزت اس دنیا میں مستقل مزاج بناتا ہے اگر تکلیفیں دکھ آتے ہیں تو کہتا ہے اہل ایمان پر پہلے بھی آئے اگر خوشیاں ملتی ہیں تو کہتا ہیں وہ خوشیاں ملنے کے بعد کبھی اطرایا نہیں کرتے تھے اللہ کی حدود کے ہوتے تھے اور اہل کفر اور اہل جہل کے مقابلے میں ثبات کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ احکامات توحید میں سے اس طرح سے رویت کا معاملہ ہے کہ تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اس میں امت کے اندر زیادہ علماء کا تو یہی ہے مذہب یہی یعنی ان کا اجتہاد ہے یہی سمجھ آتی ہے سبھی روایات سے کہ جب رویت ہو جائے کسی بھی ایک جگہ دنیا میں جو سابطہ ہو سچی گواہی ہو سب مسلمین پر روزہ فرض ہو جاتا ہے اور مکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کو ایسی حیثیت دے دی ہے ایسی مرکزی حیثیت ہے ان کی جغرافیہ کے اعتبار سے بھی اور اہل اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کہ رویت عموماً سب سے پہلے انہی علاقوں میں ہوتی ہے اور یہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا رہا جب رویت مصدقہ پہنچ جائے سچی رویت پہنچ جائے تو روزہ رکھنے کا سب کو روکنا سو مو رویت ہی اس کی رویت پر روزہ رکھو جس طرح کہ حاج کا دل ہے کیا دنیا میں عرفات میں پہنچنا تو عرفات میں جب حاجی پہنچ جائے تو باقی پوری دنیا میں لوگ روزہ رکھیں جو مسلمین موجود ہیں جن کے ہاں روزہ رکھنے کے لیے وقت کے اندر گنجائش روک دنیا کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا کئی رات ہے کئی دن ہے جو روزہ رکھ سکتے ہیں آدھی دنیا والے مسلمین وہ روزہ رکھے باقی اس سے بعد تاریخ آئے گی تو رکھیں گے اس میں اسلام کی اجتماعیت کا رنگ ہے اور حسن ہے اسلام کے عمل کا جس طرح آج روزے میں سب کے نظام الاوقات ایک ہے مشرق و مغرب میں مسلمین کے اور سب مساج کے اندر امڑ آئے اس طرح حج ہے یہ سب عبادات ہمیں تنظیم اور جماعت سکھاتی ہے تو تنظیم اور جماعت کا تقاضا بھی یہ ہے اگر نوعیت ہو جائے تو سب روزہ رکھے اور پھر ایک حدیث جو آتی ہے سو مکم تو تمہارا روزہ اس دن ہے جس دن تم سارے روزہ رکھو جس دن اللہ تمہیں روزے پر جمع کرے اور اس درا فطر کم یومت فرون کیا قلمبانی رہی محمد دیگر محمد سین صحیح کہا کہ تمہارا فطر اس دن ہے عید اس دن ہے جس دن تم سارے عید کرو اور اس طرح قربانی اس دن ہے جس دن تم سارے قربانی پر جمع کیے جاتے ہیں عرفات وہ دن ہے جس دن تم عرفات میں جمع کیے جاؤ حتیہ کے حافظ تیمیہ رہی معاملہ فرماتے ہیں تو تم نے چاند ایک دن پہلے دیکھا ہو تمہاری گواہی نہیں پہنچی یا خلیفہ نے تسلیم نہیں کی کوئی وجہ ہو تو اب عرفات میں جو لوگ جمع ہوئے تمہارے نقطۂ نظر سے تو دس تاریخ کو جمع ہوئے ناؤ نہیں ہے مگر تمہیں کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا گئی. یوم عرفات نہیں اس لیے کہ یوم عرفہ وہ ہے جس دن اہل اسلام کو اللہ عرفہ میں جمع کر تو اس میں جماعت بندی کا بھی سبق ہے اب اختلاف ہوا امام نبی رحمہ اللہ اور دیگر کچھ علماء نے اس دنیا پر کہ ابن عباس رضی اللہ علوما نے شام سے آنے والی رویت کی خبر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ تسلیم دے گی اور کہا مکہ میں چاند دیکھیں گے تو عید کریں اس پر انہوں نے یہ کہا ہا قضا ہمارا رسول اللہ اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا اب اس سے یہ غلط سے کوئی کہ اسی طرح حکم دیا کہ دور کی رویت نہ مانو حالانکہ الفاظ میں بھی اس کی گنجائش نہیں کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ کہا بلکہ دور کی رویت آپ نے تسلیم کی لوگوں کے روزے ختم کروائے جبکہ اس قافلے نے جس نے پچھلی رات کو چاند دیکھا تھا صبح آ کر بتایا کہ چاند ہم نے دیکھا تھا گویا کے آج عید ہے رات کو انہوں نے چاند دیکھ لیا تھا تو اس وقت دن گزر چکا تھا غالباً اصر کا وقت قریب تھا تو نبی علیہ صلاۃ والسلام نے روزے ختم کروا دی کہ آج عید کا دن ہے ہم کل نماز پڑھے مروں دور کی تسلیم کی تو یہ جو ابن عباس کا فرمانا ہے اس میں علماء نے مختلف توجیات کی اس کا وقت نہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کا ذاتی تہارے نہ جانے انہوں نے کس لیے کہا بلکہ ایک روایت صحیح میں موجود ہے اور شیخ زبیر علی زئی نے بھی اس کی تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم اور عمر میں برکت دے آمین کے ہاتھ اذا عمر اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و علیہ وسلم وہ کیا امر تھا سم او روئیتی اخترالوئیت یہ امر نہیں تھا کہ دور سے نہ مانو بہر حال ہم علماء کا احترام کرتے وہ حدسین میں بھی باز ہیں جن میں نومی سب سے بڑھ کر ہیں یہ کہتے دور کی رویت بھی تسلیم کی جائے گی اب دور کیا ہے اور نزدیک کیا ہے اس کے فیصلے میں علماء کا کوئی متفقہ مسلک نہیں کوئی کہتا ہے اتنا فاصلہ جس پر نماز قصر کرنے کی اجازت ہے کوئی کہتا ہے نہیں ملک اگر دوسرا ہو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے بہرحال جو بھی اس پر عمل کرے گا کہ میں دور کی رویت نہیں مانتا اس سے کوئی اپنا اصول بنانا پڑے گا کہ میں رویت کہاں تک مانوں گا سو کلو میٹر تک مانوں گا دو سو کلو میٹر تک مانوں گا ل... پنجاب کی مانوں گا لاہور کی مانوں گا میں پشاور کی مانوں گا پشاور تک کراچی تک یہ کوئی اصول ہوگا کوئی شریعت اصولوں پر ہے یہ تقسیم جو تواغیب نے ملکوں کی کی کہ یہ پاکستان ہے یہ ہندوستان ہے شام کے کئی ٹکڑے ہو گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کا شام تھا وہ اس سے بہت بڑا تھا یہ بنیاد نہیں ہوگی کہ پاکستان کی حدود کے اندر نظر آ جائے وہ کوئٹہ ہو یا وہ گجرا والا ہو تو ہم مان لیں گے اگر امرتسر میں نظر آئے تو نہیں مانیں گے یا افغانستان میں نظر آئے تو نہیں مانیں گے یہ کوئی اصول نہیں اس دفعہ ظلم یہ ہوا ہے کہ پشاور کے اندر سترہ گواہیاں ہوئی اور پشاور میں باقاعدہ مذہبی امور کے وزیر نے اعلان کیا روزے کا تمام اہل عزیز علماء جو وہاں بڑے بڑے علماء ہیں جیسے عبدالعزیز نورستانی ہیں غلام اللہ رحمتی ہے امین اللہ پشاوری ہے حمیلہ پشاوری تو خیر امارات اور سعودیہ اور انگلینڈ میں نظر آنے والے چاند کی پہلی گواہی پر روزہ رکھنے والے ہماری طرح انہوں نے تو ہفتے کو روزہ رکھا باقی اتوار کو سب نے روزہ رکھا جنہوں نے پشاور میں چاند دیکھا مگر یہاں پر سوموار کو رکھا گیا یہ ظلم میں سر تھا سترہ گواہیاں مفتی منیب الرحمان برینوی نے رد کر دی کہ احناف کے نزدیک کم از کم چالیس ہونی کیونکہ احناف کے نصیب جب گما اور بادل ہو تو پچاس دوائیاں ہوتی ہیں یا چالیس ہوتی اس نے رد کر دیا اس کی بنیاد پر اگلے دن روزہ رکھا گیا اور اس طرح دو دن کا فرق جو کہ عقل تجربہ بھی غیر ممکن ہے کہ یہاں چاند کی دو گھنٹے عمر کم ہوتی ہے جبکہ وہ سعودیہ میں نظر آتا ہے تو اس واسطے یہاں نہیں نظر آتا ممکن ہے کہ ایک دن کا فرق ہو اور ہمیشہ ہوتا ہے دو دن کا فرق ناممکن تو یہ چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے توحید میں سے ہیں کہ ہم کس بنیاد پر عمل کر رہے ہیں ہماری بنیاد کیا ہے آپ کس بنیاد پر ہم نے پشاور کی رویت کو رد کیا وہاں کی علماء اہل حدیث مسلمان نہیں ہیں دوسرے علماء مسلمان نہیں ہیں کیا ان کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے اتنے ہی وہ بے فکر ہو گئے کہ جھوٹا چاند مان لیتے تو پھر ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم سچے اس طرح سے دین کی بنیاد ہمیں اصولوں پر وہی کے اصولوں پر رکھنی چاہیے یہی سارا دین ہے روزہ یہی سکھا رہا ہے کہ وہی کی بنیاد پر آپ کو حرام کو حرام ماننا پڑے گا حلال کو حلال ماننا پڑے گا یوں ہی افطار کا وقت ہوگا آپ افطار کریں گے صحت دیر تک کھاتے رہیں گے اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھائیں گے تاکہ ذاتی تقوی، ذاتی تکبر ذاتی خودنمائی اس کو کوئی حصہ نہ ملے دین کے اندر اور جلدی سے حلال پر عمل کریں گے کہ ذاتی تقوی، ذاتی عقل ذاتی تکبر یہ منی ہو جائے اللہ جب تو روکے گا رک جائیں گے جب چلائے گا چلیں گے جب تیری آسانی آئے گی سب سے پہلے لپک کر میں لوں گا کیونکہ میں سب سے کمزور ہوں میرا اعلان ہے اللہ میں تیری شریعت پر نہیں چل سکتا جب تک توفیق نہ دے تو آسانی دیتا میں سب سے پہلے بڑھ کر لیتا ہوں عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عا کہ دو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کو درپیش ہوتے دونوں جائز ہوتے تو آپ آسان کو اختیار فرماتے تاکہ امت کے لیے بھی آسانی ہو تو دیکھیے یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ ہم علیحدہ کر رہے ہیں وہ علیحدہ کر رہے ہیں اہل اسلام کی تقسیم ہے اور یہ حکومت اس پر خوش ورنہ اگر مکہ میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور مدینہ میں اللہ وہ دن جلدی لائے آمین اور پاکستان والے بھی اس خلیفہ کو خلیفہ تسلیم کر لیں تو مجال ہے کہ خلیفہ کی رویت کے بعد کوئی اختلاف کرنے کی جرات پڑے یمن اگر سعودی عرب میں شامل ہو تو یمن والے بھی اس کے ساتھ چلیں گے اور اسی طرح سے اہل ایمان کے اندر ایک جتھا بندی کا ایک عمل ظاہر ہوگا اور اس کے باوجود اگر اولا اختلاف کرے کہ ہم نے قریب کی رویت لے لی تو کوئی اصول بنائے ٹھیک ہے قریب اپنا کوئی دائرہ کار مقرر کرے کہاں تک ہمارا قریب ہے کہاں سے دور شروع ہوتا ہے کیونکہ جب یہ کرنے لگیں گے تو پھر پھنس جائیں گے ممکن نہیں اب میں کہتا ہوں میرا قریب جو ہے میں سو کلومیٹر کے اندر اندر کی گواہی دوں گا اب ایک سو ایک کلو کی گواہی پر میں کیا کروں گا ایک سو ایک کلو پر وہ لوگ روزہ نہ رکھیں اور میں رکھوں وہ روزہ رکھے اور میں نہ رکھوں یہ ممکن نہیں کہے گا ایک سو ایک کلو پر بھی کر اور ایک سو پانچ کلو والے کیا کریں میرا بھائی ایک سو پانچ کلو پر رہتا ہے وہ روزہ رکھ کے سارے کا سارا خاندان ہمارے پاس آ گیا ہم چاند دیکھ چکے ہماری عید ہے ہم نے سوئیاں پکائی ہوئی ہیں یہ پک پکڑا وہ پکڑا ہے اور وہ سارے آ گئے خاموش ہو کر بیٹھ گئے یہ اہل ایمان کے لیے مشکل ہے اور شیخ البانی رہی اللہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بالکل واضح مقوم یہ نکلتا ہے نبی علیہ صلاح تو بس کی حادثیت سے کہ جب گواہی ہو جائے سب مسلمین پر روزہ فرض ہو اور یہ آج انتہا درجہ آسان ہے کیونکہ مواصلات کے ذرائع بہت عام ہیں تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کوئی انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ آپ جس پر بھی عمل کر رہے ہیں اس کا کوئی اصول ہو پاکستان کے ٹی وی کی گوائی کوئی اصول نہیں بلکہ یہ تواغیب کی عمل ہی پیروی میں نے کہتا کہ دوست تواغیب سے دشمنی نہیں رکھتے پاکستان کی حکومت تاغت ہے کیونکہ اس کا پورا نظام نظام کفر ہے یہاں کا حاکم اگر ماتے پر محراب والا پانچ وقت کا نمازی تہجد گزار تو ہی بھی پکا ایل ایڈیس بھی بن جائے اسے اس نظام کے مطابق حکومت چلانی پڑے گی جج بن جائے گا اسے اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے کمشنر بن جائے گا اس انتظام کے اصولوں کے مطابق اسے انتظام چلانا پڑے گا پولیس میں چلا جائے گا پولیس کے اصولوں کے مطابق چلنا پڑے گا اگر صلح اور جنگ ہوگی تو وطنیت کے اصولوں کے مطابق صلاح اور جنگ کا فیصلہ کرنا پڑے گا یہ سارا نظام کفر کا ہے تو اس نظام کی خبر کو تو کم از کم ہمیں پلیز خبر سمجھنا چاہیے اس خبر میں اگر علماء موجود ہے تو علما کی وجہ سے ہم مانیں گے ویسے نہیں مانیں گے تو ہمارا عمل پھر کس چیز پر ہوا ہم نے کیسے لڑاؤ میں دو دن بعد روزہ رکھا ہم ٹٹول کر اپنے اندر دیکھے کہ وہی سے کوئی بنیاد ہمارے اندر موجود ہے کیا وجہ ہے کہ ہم نے پشاور کی گواہی کو رد کر دیا چلو ہم کہتے ہیں سعودیہ بہت دور ہمارا بہت دور ہے انگلینڈ بہت دور ہے ہم دور کی نہیں مانتے ابن عباس نے نہیں مانتے. رضی اللہ عما کوئی تو ہے کوئی اصول تو ہے ابن عباس ہمارے امام ہے ابن عباس مفتصر قرآن ہے. ہم نے قرآن سے یہ بات اخذ کی بے شک وہ ہم نے صحیح اخذ کی یا نہیں ہماری بنیاد تو قرآن کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس دور کی نہیں مانتے تو ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مفتی اور اپنے اس امام کے پیچھے چل رہے ہیں جو کہ مفسر قرآن کو کی بات ہے ہم نے پشاور کی رات کس لیے کی, کی؟ وہ دور ہے اور اگر کوئٹے کی آتی ہے تو ہم مر لیتے ہمیں عید اور روزے میں پاکستان کے ٹی وی کا محتاج ہونا پڑے گا اس لیے کہ ہم خود چاند ہر جگہ نہیں دیکھ سکتے ہمیں یہ رپورٹ کرتے اگر رپورٹنگ میں خبر مضبوط ہے علماء نے بھی باقی اس کے ساتھ اتفاق کیا تو وہ خبر ہمارے لیے وزنی ورنہ یہ ہمارا عمل اللہ تعالی کو سخت نہ پسند ہو سکتا ہے میں تو ڈرتا ہوں اس پر ہمار ہمیں کوئی پکڑ نہ آ جائے ہم کس چیز پر چل رہے ہیں بالکل اصاب ہوا کی طرح خدشات پر چلنے والوں کی طرح ہمارے دوست بھی تاک رات کل کی رات کو تاک رات قرار دیا اعتکاف بھی اس کے مطابق بیٹھ رہے بھائی جب پوچھا جاتا ہے کہ پشاور میں مسلمین آباد نہیں تو خاموش ہیں کوئی جواب نہیں ایک نے کہا دیا میں پنجاب کی مانتا ہوں کہ پنجاب میں کہاں سے تم ہر دفعہ چاند نکالو گے اگر رپورٹ نہیں ہوگا اور اشفاق انجینئر بتاتے ہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں شاہد باغ میں حامد شاہ ماشاء اللہ عالم ہیں اور دین میں بہترین آدمی نظر آتے ہیں ان کے سگے بھائی نے جو ملتظم ہے ٹریننگ بھی لے چکا جو کہ رہا ہے, ہے بالکل اچھا مسلمان بچہ ہے اب وہ تمام ان کی بھی اونچ نیچ کی باتوں کو سمجھتا ہے اور اس کا ایک دوست دونوں ملتظین ہیں انہوں نے جب چاند دیکھا گیا پشاور میں انہوں نے یہاں یتیم خانے میں اور یہ راول پنڈی کا سفر کر لے اس کے بعد یہ سفر کو چلے گئے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا سی کہ جب ہمیں نظر آ تو سر نہیں دیکھ لیں گی مگر صبح پتہ چلا کہ ماشاءاللہ سارے روزے چھوڑے ہوئے کھا رہے تو اب انہوں نے اپنی خبر دی اور اشفاق نے بھی ان سے ٹیلی فون پر پوچھا کہ کہتے ہیں باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے جب ایک اچھے مخلص انسان کو متبع سنت کو یہ بتایا گیا اس نے کہا ہم نے اتنی کوشش کی ہمیں تو نظر نہیں آیا و یہ بات بہت غزیر. اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے اکثر اوقات خود نہیں دیکھا لوگوں کے دیکھنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کیا عادل مسلمان پر اور اعلان کر دیا عید کا یا روزے کا اہل اسلام کی گواہی کی عزت ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا تو اس کی گول کر چلتا ہمیں کیا کیا مکے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں اگر چاند واقعی دو دن بعد یہاں حقیقی ہے روزہ تو یقیناً ان, ان کا جھوٹ ہے کیونکہ دو دن کا فرق ممکن ہی نہیں ہے جغرافیائی طور پر بھی ایک دن کا تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب لوگوں کا حج بھی خراب کرا رہے ہیں اور لوگوں کا حج خراب کرائیں گے تو کیا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں بولیں گے ان کا کھا کے جیتے ہیں سارے آپ کسی کا روزہ خراب کرائیں دس منٹ پہلے آزان دے دوسرے دن بھی دس منٹ دے تیسرے دن لوگ مارنے آ جائیں گے چوتھے دن میرا لڑائی ہو جائے گی بڑی شخص تو تم نے کیا تماشا بنایا تمہارا صرف اپنا روزہ ہے کہ تم اذان دے دیتے پندرہ بیس منٹ پہلے کو نہیں دے سکتا اس طرح حج ساری امت کا حج ہے اگر وہ حج خراب کرے تو یہاں لوگ انہیں بہت مہم مسائل کی وجہ سے کافر کہہ رہے حکام کو یہاں تک بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ مجاہدین کے علما انہیں کافر کہہ رہے حکام کو اور بریلوی جو ہے وہ انہیں ویسے گستاخ رسول کہہ رہے تو کیا یہ نہ کہیں گے کہ ان کے پلے میں ایک اور جرم بھی ہے کہ پوری امت کا حج خراب کرتے ایک دن کا فرض چلو مسئلہ کے اعتبار سے ہے مانتے ہیں کہ چاند کی عمر تھوڑی ہوتی یہاں نہیں نظر آتا اگر کسی نے اختلاف کرنا تو زیادہ زیادہ ایک دن کا اختلاف کرنا دو دن کا اختلاف کوئی تک نہیں بنتا سوچئے میرے بھائیو ہمارے عمل کی بنیاد سوچ سمجھ پر ہونی چاہیے اسی پر بند کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا اللہ نے الحادی ہی سبین عب اللہ کہہ دے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ بصیر میں بصیرت پر بلاتا ہوں سوچ سمجھ کر آنا و مانتاب صرف میں نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے سارے مفت ہم سوچ سمجھ کر چلنے والے ہم بغیر سوچ سمجھ کے اللہ کی آیات پر اندھے اور بیرے ہو کر گرنے والے نہیں ہیں وَسُبْحَانَ اللہ وَمَا ماں مِنَ مین اور اللہ پاک ہے میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں جو سوچ سمجھ کر نہیں چلتے اللہ کی آیات پر اندھے بیرے ہو کر گرتے وہ مشرقین ہیں اور ہمارے عمل کے اندر مشرقین سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے بس کافی ایک سوال ہے طلباء کے حوالے سے ہماری کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر آج کل ایک اسکول بنایا جا رہا ہے جیسے کہ جس یونیورسٹی کے اندر ہے کہ داڑی والے کو جو ہے نا ایم ایس سی کے اندر داخلہ نہیں دیا جا رہا بی ایس سی میں بھی یہ مشکلات موجود ہیں یہ ہمارے ساتھ طرح معاملہ بنے گا جی اسی طرح حجاب کے حوالے سے بھی پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ حجاب لڑکی کو داخلہ نہیں دیا جائے گا تو ایسی صورتحال کے اندر کیا وہ نوجوان داڑھی کٹوا دے تو اس کی وہ مجبوری مانی جائے گی اگر وہ جی میری مجبوری ہے میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے یعنی کیا وہ کی کیفیت بالکل کیا کوئی بات کسی کی بات ایک فرضی بھی ہو کوئی نہیں وہ بھی خود تصدیق ہو کسی کی ممالک میں ہے کیونس وغیرہ مراکش میں ہے یورپ میں ہے جہاں بھی یہ ہو یہ جانتی بس حجاب کے بارے میں جس یونیورسٹی نے کہا کہ ہزار لینے آئی ہیں کوئی بار ہوگی یونیورسٹی ممی ڈیڈی پنجاب یونیورسٹی نہیں ہوگی ممیڈی یونیورسٹی نہیں بھائی تیاری اور تعریف شہری رفتاری کے والے سے آپ نے دوڑے ہم ان کے بچوں کا سوال ایسا شہری رفتاری کے والے سے کام کروٹر وغیرہ بجا گیا لوگوں کو مطلب اس کے اوپر کیا اور یہ شہری اس پہ رفتاری اس لوگ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اس والے سے شریف اور پہ یہ گھڑی سے دیکھیں جو قابل اعتماد ہوتے ہیں آزادیں بھی مختلف اوقات پر ہوتی ہیں آپ کو شہری کا وقت پتہ ہونا چاہیے تاریخی کا وقت پتہ ہونا چاہیے اور اس وقت کے مطابق اپنا کام کریں حتا کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ وقت پر کھولتے ہیں مگر آزان جو ہے آزان اسی وقت دینا کوئی فرق نہیں آزان چند میں ٹھہر کے دیتے اس لیے کہ اسی بنیاد پر قوم کے ساتھ ہم لڑنا بھی چاہتے ہماری اگر لڑائی ہو قتل و غارت ہو تو خالص اور کلم کھلے کی بنیاد پر ہو جس میں کسی کو سمجھ تو آئے کو قیمت تو اٹھنے ہمارے سے ہوئی تھی افزان پر لڑائی کرنے اور یہ جناب آزان پر لڑائی کر دروازہ مجھے مسئلہ جتنا پر جائے تو اس لیے نہیں